علاج ہے جہنم کی سزا پکتنے کے بعد پھر اللہ جنت میں لائیں گے لیکن مشرق شرق کی حالت میں مر گیاں توبہ نہیں کی اسی حالت میں مر گیاں قرآن کہتا ہے جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح مشرق بھی میری جنت میں داخل نہیں ہو, ہو <ہزار> سکتا انہو من یشرق باللہ فقد حرام اللہ علیہ الجنہ وہ مأواح جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر شرک کیا حرم اللہ علیہ اللہ نے اس پر جنت کیا قرار دے دی ہرا قرار دے دی وہ مأواح النار اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے شرک کینسر ہے کینسر ہے روح کا تو جو روح کو بیماریاں لگتی ہیں اس کے لیے نسخہ شفا کیا ہے زور سے بولو زور سے بولو اس کے لیے نسخہ کیا تجویز کیا ہے قرآن کا نسخہ تجویز کیا ہے یہ دلوں کے روگ ختم کرتا ہے یہ دلوں کی بیماریاں دھو دیتا ہے دیکھیے فلاں ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ہیں فلاں حکیم صاحب بڑے اچھے ہیں ان کے نسخے بڑے اچھے ہیں ان میں بڑی شفا ہیں کسی نے آپ کو کہا آپ نے کہا یار ویسے میں تیری کیسے مانوں؟ کوئی ایسے بندے دکھانا جو مریض ہوئے ہو, حکیم کے پاس گئے ہوں اس نے نسخہ استعمال کروایا ہو بندے شفا پا گئے ہوں اس نے بندے چیک کروائے ایک بندہ دو بندے تین بندے دس بندے بیس بندے ہاں بھائی ہمیں بیماریاں لاحق تھیں ہم بیمار थे اس ڈاکٹر صاحب کے پاس اس حکیم صاحب کے پاس ہم کہے انہوں نے ہمیں نسخہ استعمال کروایا ہمیں شفا ہو گئی سننے والا کہے گا اب یقین اس ڈاکٹر کی تعریف کرنے میں لگے ہوئے اس حکیم کی تعریف کرنے میں لگے ہوئے واقعی اس کے پاس اچھے نسخے ہیں جن میں شفا ہے مولا تو نے جو قرآن کو نسخہ شفا کہا ہے یہ لوگ بھی تجربہ کرنا چاہتے ہیں بتانا وہ مریض جنہوں نے اس نسخے کو استعمال کیا ہو تو شفاف آ گئے ہوں اللہ نے فرمایا میرے محمد کے صحابہ کو دیکھو آل آل جاؤ میرے نبی کے یاروں کو دیکھو جاؤ میرے نبی کے یاروں کو دیکھو ابو بکرو عمر کو دیکھو عثمان و علی کو دیکھو تلح و زبیر کو دیکھو عبد الرحمان ابن عوف کو دیکھو معاویہ کو دیکھو ابو سفیان کو دیکھو اکرما کو دیکھو ان صحابہ کو دیکھو یہ گناہوں کی دلدل میں میں میں میں ڈوبے ہوئے تھے کفر ان ان ان شرک رسومات گناہ ان میں شراب نوشیاں ان میں سود خوریاں ان میں ان میں چوری چکاری ان میں گالم کلوچ ان میں قتل و غارت ان میں لوٹ مار ان میں یہ بکریوں کے چروائے یہ گو کھانے والے یہ لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گار دینے والے یہ ظالم تھے جڑ تھے دنیا ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتی تھی میرے نبی نے جب قرآن کا نسخہ استعمال کروایا یہ چلتے زمین پر تھے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سلائی یہ زمین کے ذرے تھے یہ زمین کے ذرے تھے جب قرآن کا نسخہ استعمال کروایا تو یہ آسمان کے تارے بن گئے تھے شفا نسخے شفا قرآن ہے مریض دیکھنا چاہتی ہو تو میرے نبی کے یاروں کو دیکھو انہوں نے جب اس نسخے کو استعمال کیا کبھی شرک تھا اس کی جگہ تو عید آ گئی کبھی زناکاری کاری تھی قرآن کا نسخہ استعمال کروایا تو کافروں کی بیٹیوں کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مصیحا کر اللہ علامہ اقبال کہتا ہے تو نمی دانی کے آینے تو چیست زیر گردوں سرے تمکینے تو چیست اپ کتاب زندہ قران حکیم حکمت الیلا یزانستو قدیم رازنا از حفظ او راہبر شدان رازنا علامہ اقبال کہتا ہے مولوی نے تو سی مننی نہیں لوگ ڈاکٹروں کے پیچھے زیادہ وقت ڈاکٹر پروفیسر ہے وہ درس قرآن دے ہاں جی ڈاکٹر صاحب ہے جی پڑھے لکھے آدمی نے مولوی تو جائے ڈاکٹر پڑھا ہوا حکمت کی باتیں قرآن کا علم اللہ نے علماء کو دیا اس نے چار سال ایم بی بی ایس کا کورس کیا ہے ہم نے آٹھ سال درس نظامی کا کورس کیا لوگ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں ذرا مولویوں کے پیچھے آتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کوئی پوچھے گا ہاں کس کی طرح سننے جاتے ہو فلاں مولوی سے چھڈو یار پیچھے لگ پڑھے لکھے بندوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں چلو ہماری تو آپ نے ماننی نہیں ہے کہ یہ مولوی ہیں علامہ اقبال تو مولوی نہیں ہے نا علامہ اقبال تو مفکر اسلام ہے علامہ اقبال کہتا ہے تو تو چیز آ کتاب تو نمیدانی کے 아이 نے تو چیز زہر گردوں سر تمکی نے تو چیست آن کتاب زندہ قران حکیم حکمت ال لا یزالست قدیم رازنا از حفظه را پر شدان آن کتاب صاحب دفتر شدان چور اور رازم تھے جب قران ان کی زندگیوں میں آیا وہ رہبر بن گئے تھے بکریوں کے چرواہے تھے قران جب ان کی زندگیوں میں آیا تو فارس و روم کے سربراہ بن گئے تھے ہم نے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا فارس کو روم کو علامہ اقبال کہتے ہیں گر تمہیں خواہی مسلما سی استن گر تم خواہی مسلما سی استن نیست ممکن جزب قرآن اگر تو دنیا میں مسلمانی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے ممکن ہی نہیں ہے قرآن کے سوا گزارنا گر تمہیں خواہ مسلما سی استن نیست ممکن جزب قرآن سی استن شاید یہ بھی علامہ اقبال کہتا ہے وہ موز کے مسلم اور سینے سے معزز بن گئے قرآن کو سینے سے لگایا فارس و روم کے خزانے ان کے قدموں میں اللہ نے لا کے رکھ دیے صحیح مانوں میں انسان بنایا ان کو قرآن نے مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے ایک تقریب میں فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی میں فارس سو روم کے لوگ سامان بنانے میں لگے ہوئے تھے آپوزے بناؤ کشتیاں بناؤ زیور بناؤ چاندی اکٹھی کرو سونا اکٹھا کرو اسلحہ خریدو فارس سو روم کے لوگ سامان بنانے میں لگے ہوئے تھے ادھر مکے میں محمد عربی انسان بنانے میں لگے ہوئے وہ سامان بنانے میں لگے ہوئے تھے یہ انسان بنانے میں لگے ہوئے تھے انسانیت سکھانے میں لگے ہوئے تھے انسان کون ہوتا ہے جو شرک نہ کرے انسان کون ہوتا ہے جو کفر نہ کرے انسان کون ہوتا ہے جو رب کی نافرمانی نہ کرے انسان کون ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو دھوکہ نہ دے انسان کون ہوتا ہے جو ملاوٹ نہ کرے انسان کون ہوتا ہے جو جنا کے قریب نہ جائے انسان کون ہوتا ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جائے انسان کون ہوتا ہے جس کے دل میں ہمدردی ہو ایسار ہو قربانی کا جذبہ ہو انسان کون ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے انسان کون ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے وہ سامان بنانے میں لگے ہوئے تھے یہ مکے میں انسان بنانے میں لگے ہوئے تھے جب یہ انسان مکمل ہو گئے اللہ نے بنا بنایا سامان ان کے قدموں میں لا کے رکھے <تصفح> کہ جتنا انہوں نے سامان بنایا ہے یہ زیور تمہارے اور حضرت عمر کے سامنے دھیر لگ گیا ہے قرآن نے کہا شفا ان نے معافی یہ قرآن شفا ہے یہ قرآن شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو بیماریاں کہاں پیدا ہوتی ہیں شرک ہے کفر ہے تو یہ کیسے دور ہوگا کون سا نسخہ استعمال کرنا پڑے گا بولو یار کس سے سنانے سے کہانیاں سنانے سے شعر و شاعری کرنے سے روایات سنانے سے موضوعی سے بیان کرنے سے کبھی مسئلہ نہیں حل ہوگا قرآن اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے बिलकुरान بل قرآن فزکر بال قرآن میرے پیغمبر تصامی نصیحت کروتے کس بے ذریعے فزکر بل قرآن خاف و عید اس بندے کو جو ہمارے وادوں سے ڈرتا رہتا ہے ان کو قرآن کے ذریعے سمجھا یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو کہاں پیدا ہوتی ہیں تیسری سفت گنی بہدن اور قرآن گنی ہدایت ہے رہبری ہدایت ہے یہ بتائیں قرآن تو ہدایت ایک آیت تو نہیں ہے خلاف میں لپیٹیں اس پہ خوشبو لگائیں اس کو چومے اس آگ سے لگائیں پھر اس سے لگائیں خوشبو میں بسائیں اور سب سے الماری کے اوپر والے تختے پہ رکھ دیں اسی کا مطلب ہے ہدایت اسی کو ہدایت کہتی بولتے نہیں اس کو بالکل کیمرے کے ذریعے چھوٹا کر کے گلے میں لٹکا لیں یہ ہودان عدالتوں میں سروں پہ رکھیں یہ ہے ہدان اس لیے آیا تھا قرآن نئی دکان بنا لی نیا مکان بنایا بھاگے مدرسوں میں مولوی جی بچے چاہیے کیوں خیر ہو گئے دکان نو بنائی جی ختم پڑا قرآن کے آنے کا مقصد کیا سمجھا اس قوم دکان تو تنائیے ختم طالب علم پر اس تو وڈی ناشکری شکریہ رب دی کوئی بھائی دکان طالب علموں کی ہے کہ تیری نعمت کس پہ ہوئی ہے بولتے نہیں آپ ناراض ہو گیا ہو. اور نعمت اللہ نے کی ہے تجھ پر شکر کون کر رہے ہیں واہ مزہ آیا نا دکان نہیں بنا رہی ہے طالب علم بھیجو جی ختم پڑ طالب علم اس قرآن میں پڑھیں گے واقعی مل بزنا پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے مت دو پورا تولو وہ قرآن میں طالب علم پڑھیں گے جو نئی دکان میں پہلے دن پڑھ رہے ہیں اور اس بندے کی نیت میں ہیں میں پورا کو نہیں تولنا یہ ختم پڑھا جا رہا ہے یہ مزاق ہو رہا رب سے مزاق ہو رہا اس قرآن میں طالب علم پڑھیں گے جھوٹ نہ بولو لانت اللہ القاظبین جھوٹوں پر خدا کی لانت لیکن بیچتے ہوئے, ہوئے, ہوئے جھوٹ کا سہارا جب مولوی سمجھاتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں مولوی کی تجارت کی ویلیاں کھانے ہلے ہوئے کھان دے, لے دے, لے دے لے نے جب تک بندہ جھوٹ نہ بولے سودا بکتا خدا کی کسم ہے پانچ سعودی تے گھر پہ پھر چار سو کی دے, دے دیں گے اللہ, اللہ خیر صلی اللہ. کیوں ایسا کر رہے ہیں پہلے دن دکان میں طالب علموں نے ختم کر دی ختمہ والی کتاب ہے کہ کونے میں بیٹھ کے اس کو پڑھنا ہے خدا کی قسم اگر الگ بیٹھ کر صرف پڑھنے کا مقصد ہوتا قرآن پاک کا بلال تپتے ہوئے کولوں پہ کبھی نہ لیٹتا کبھی نہ لیٹتا ہدایت یہ کب بنے گی کہنا یہ چاہتا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو جباب دے دیجیے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ کتابیں ہدایت ہے تو ہدایت کب بنے گی جب ختم پڑاؤ گے چھوڑ دو یہ کام خود پڑھو تمہارے بیٹے پڑھیں تمہارے بھائی پڑھیں پڑھو دکان میں ہم کوئی کہتے ہیں نہ پڑھو پڑھو روزانہ پڑھو دکان کھولنے کے بعد پڑھو اس میں قرآن ٹھیک ہے برکت والی کتاب ہے لیکن اس کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا اس کے آنے کا مقصد تھا یہ لوگوں کے لیے کیا ہے ہدایت ہدایت یہ تب بنے گی جب اس قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرو گے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر اس کا مفہوم یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کن کن باتوں سے قرآن روکنا تب ہدایت ملے گی نا سمجھو اس کو کہ ہم کیا پڑھ رہے اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے تجمہ پڑھیے تفسیر پڑھیے مفہوم اس کے سمجھیے یہ بہانے چھوڑ دیجئے عربی بڑی مشکل کتاب ہے یہ ہے وہ ہے انگریزی آسان ہے انگریزی آپ پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں انگریز کی زبان آپ نے سمجھ لی ہے محمد عربی کی نہیں سمجھتی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہدایت تب بنے گا جب اس قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش اور جب تک اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں نہ کرو گے یوں ہی پڑھتے رہو گے اور سمجھو گے نہیں خدا کی قسم دھکے کھاتے رہو گے اور یہ لکیر پیٹتے رہو گے سن مولویا تباہ کر چھڑیا جی او مولوی سچے آن. او مولوی سچے آن. او کہاں پیچھے, پیچھے آ جاؤ ہم تو جائے لیں جی ہم کس کی مانے کس کی نہ مانے یہی لکیر پیٹتے رہو گے پیٹتے رہو گے پیٹتے رہو گے اس چکر سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو نہ دو بندیوں کی مانو نہ بریلویوں کی مانو نہ میرے باپ کی مانو نہ کسی کے بزرگ کی مانو اللہ کے قرآن کی مانو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کس کی رہبری کرتا ہے قرآن کون سا رستہ دکھاتا ہے یہ تب سمجھ آئے گا جب قرآن کا معنی تفسیر مفہوم ہمارے ذہن میں تو قرآن ہدایت ہے تیسری صفت کیا گئی کی؟ ہدن چوتھی صفت صفحمۃ مومنی قرآن میری رحمت ہے لل کس کے لیے بھیجنے والا رحمان ہے ہے توجوج بھیجنے والا رحیم ہے بھیجنے والا رحمان ہے رہیم ہے جس پہ اتری وہ رحمت اللہ عالمی بھیجنے والا رحمان ہے جس پہ اتری وہ رحمت اللہ ہے پھر یہ کتاب رحمت کیوں نہ بنے بھیجنے والا جو رحمان ہوا جس پہ اتری وہ رحمت اللہ ہوا تو یہ قرآن رحمت ہے نین مومنوں کے لیے کل بے فضل اللہ وہ بے ہی لوگوں اگر قرآن میری رحمت ہے قرآن میرا فضل ہے تو میرے پیغمبر اعلان کر بے فضل اللہ وہ رحمت ہی اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ فب ذالی کا فل یفر لوگوں کو یہ رحمت وصول کر کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے ہمیں اللہ نے اتنی بڑی رحمت دے دی ہم نے اللہ نے اتنا بڑا کرم کر دیا ہم پہ اللہ نے اتنی بڑی مہربانی کر دی اس رحمت کو لے کر لوگوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے ہوا خیرن لوگو جو کچھ تم جمع کرتے ہو جو کچھ تم اکٹھا کرتے ہو دکانیں ہیں مکان ہے فیکٹریاں ہیں زیور ہیں مال ہے دولت ہے اقتدار ہے پیسہ ہے کتنی چیزیں تم جمع کرتے ہو جتنی چیزیں تم اکٹھی کرتے ہو ان سب چیزوں سے میرا قرآن بہتر ہے ہوا خیرم ان چیزوں سے جو چیزیں وہ جمع کرتے ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں کیا مطلب قرآن پاک کی نعمت اللہ جس بندے کو دے دے دنیا کی دولت دنیا کے زیور دنیا کی عزتیں فیکٹریاں اور ملیں کوٹیاں اور مربے اور باغات کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جس کو قرآن کی دولت مل گئی ہے اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل ملتی میں چند مین میں ایک اور آیت بیل کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک جب توحید بیان کرتا ہے اور اس پر دلال دیتا ہے نا اس صورت میں بھی تو اللہ مشرقین اور کفار کے رویے کی شکایت کرتا ہے کسی کسی جگہ پہ اللہ ان کے رویے کی کیا کرتے ہیں شکایت, شکایت بھی کرتے ہیں اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں شکوا کہ اللہ مشرقین کے رویے کا کیا کر رہے ہیں شکوا چنانچہ آیت نمبر 68 میں یہ 195 صفحہ پچانوے اگلا صفحہ 195 اور اس کی بالکل آخری سطر ہے اور آیت نمبر ہے 68 68 وہاں اللہ نے مشرقین کا ایک قول بیان کیا اور شکایت کے رنگ میں سنیے گا کہ کیا کہتے وکال اتخل والا اور وہ مشرق کافر کہتے ہیں اتخذ اللہ اللہ نے بیٹا بنا لیا کیا مطلب عیسائی کہتے تھے کہ عیسا اللہ کے یہودی کہتے تھے کہ ازیر اللہ کے بیٹے مطلب؟ مشرقین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اللہ ان کے رویے کا شکوہ کر رہے ہیں میرے پیغمبر میرا بیان دیکھ میرے پیغمبر میری توحید کو بیان کرنے کا انداز دیکھ میرے پیغمبر ہمارے دلائل دیکھ کتنے واضح ہیں کتنی خوبصورت طریقے سے ہم نے مسئلے کو بیان کیا میرے پیغمبر سڈے دلائل ویک دے بکواس ویک ہمارے دلائل دیکھ ان کا رویہ دیکھ یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ات اللہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یہ بنا لیا یہ تو کوئی گل سمجھ آدی کہ کو نہیں آتی ارے ایک ہے بیٹا ہونا ایک ہے بیٹا بنانا ہے فرق ہے فرق بیٹا ہونا سلبی بیٹا حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا سلمی بیٹا بیوی بی کی کوک سے جنم لینے والا بیٹا یہ ہے بیٹا ہونا اور ایک ہے پیار کرنا بیٹوں کی طرح محبت کرنا بیٹوں کی طرح چاہنا مشرقین کہتے تھے اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا بنا لیا کیا مطلب کیا مطلب جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے اللہ نے بھی اپنے کچھ اختیار ان کے حوالے کر دیے یا کس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات کو نہیں موڑتا اسی طرح اللہ بھی ہمارے نبیوں کی بات کو نہیں موڑتا یہ اللہ کے پیارے یہ اللہ کے محبوب ہیں آپ کہیں گے یہ میں نے آپ نے کہاں سے کر لیا میں نے میں نے یہاں سے کیا یہودیوں کے مولویوں نے عیسائیوں کے مولویوں نے جب لوگوں کو پڑھایا نا بھائی اللہ کے بیٹے ہیں عیسا اللہ کے بیٹے ہیں جب چڑھ گئے نا لوگ نہو ابنا ہم سارے اللہ کے بیٹے ہیں نے کہا نبی اللہ کے بیٹے ہیں نہحبوب ہیں ہم اس کے پیارے بیٹوں کی طرح ہے اللہ ہماری بات کو رد نہیں کرتا کال یہ مشرق کہتے ہیں اللہ نے نبیوں کو بیٹا بنا لیا جواب دینا شروع کیا اللہ نے سبہا نہ اللہ کی ذات اولاد سے مجھے کیا ضرورت ہے بیٹے بنانے کی وہ بے نیاز ہے اسے کیا ضرورت ہے بیٹے بنانے کی لہو ما فما فی زمین کی ہر چیز کا مالک میں آسمان کی ہر چیز کا مالک میں بیٹے بنانے کی ان سلطان تمہارے پاس اس عقیدے کی کوئی دلیل بھی ہے اللہ نے نبیوں کو بیٹا بنا لیا ان کم سلطان کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے تمہارے پاس اس قول کی اَتَقُولُونَ اَلَلَّاہِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم بکتے ہو اَتَقُولُونَ یا تم کہتے ہو وہ قلمِ لا تَعْلَمُونَ جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے ہو جھوٹ مور رہے ہو افترہ کر رہے ہو مجھے بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے سبحانہو اللہ کی ذات تو شریکوں سے سوا سات بجے نماز ان شاء اگر کسی مسجد کے امام نابینا ہوں تو اس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں اگر امام نابینا اس طرح کے ہیں کہ انہیں پاکی پلیتی کا کچھ احساس ہو جاتا ہے اس میں تو حرج کو نہیں ہے ان کو امام بنانے میں لیکن اگر وہ اس طرح کے ہیں کہ کہیں ان کو پلیتی لگ گئی تو پتہ ہی اس کو نہ چلا تو پھر مستقل امام نہیں بنانا چاہیے